و الرحمن الحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم شامی نگرامی ہمیں سلسلہ درکار دعو شریف میں شہ درست نمبر 757 سو ستاون پبلک ہے 757 سو ستاون شریف کی شرح تک کے درود کی تعداد ہے اور چائے تین سو ننانوے اوراد فتح کی شرح اور آج ہاتھیے میں ہم اس مقدس یا خبیر واضما الحسنہ میں سے یا خبیر کے بارے میں اس کے لغوی معنی اور توضیحات جو علماء اسلام نے کی ہے اور اس سلسلے میں جو تھوڑی توضیحات ہے تو اس میں جو ایک در سے پہلے ہو چکی ہے آج اس سے توضحات ہے یا خبیر لغت اور علماء اسلام جنہوں نے ان مقدس اسما پر اپنی جو قلم کاری کی ہے ان میں سے آج جو ہے امام فخر الدین راضی ان کے کتاب ہے کتاب لوامی البینات یہ اسماع الحسیٰ کے شاء عالمی زبان میں ہیں بندہ وہاں انہوں نے اس اسم کے بارے میں یا الخبیر کے بارے میں یوں حرماتے ہیں اب حرماتے ہیں اس اسم الخبیر کی دو تفصیر ہے اس کی دو تشریحات دو تفصیر ہیں پہلا حرمد الاول الخبیر یعنی عالم حشے حقیقت بقول فرقان کی نمبر پچاس یعنی اس کا توجہ یہ ہے <coughs> کہتے ہیں پہلا معنی یہ ہے الخبیر یعنی وہ ذات جو کہ ہر چیز کے ذات کو جانتا ہوم بیکن حشے وہ ذات ہر چیز کی کن اور حقیقت اور ذات کو جانتا ع نذ ذات کو جانتا ہو اور عین ذات کی حقیقت کو جانتا المطلع والا حقیقت ہی. ہنے اور اس کی حقیقت سے باخبر واگاہ اور اس آیت میں جو ہے حس البی خبیرہ جو آیت کے اندر ہے اس چیز کی حقیقت جاننے کے لیے خبیر ہستی سے پوچھے پوچھے حاصل یہ خبیر حقیقت کو جانے خبیر ہستی سے پوچھیں جو کہ اللہ تعالی خود کے ذات ہے. خبیر یہاں پر جو ہے ہر شے کے حقیقت کا جاننے والا اور آگاہ ہستی کو کہتے توضیع میں جب کہا جاتا ہے فلان شخص اس کام کے سلسلے میں خبیر ہے ہاں جب یوں بولا جاتا ہے یعنی اسے اس کام کے بارے میں خوبرا ہے یعنی علم ہے یا نسبت یعنی عالم ہے البدا الحبیر کے سفت کو جب مخلوق کے بارے میں سبحت کے طور پر استعمال کریں تو اس علم کے بارے میں کہتے ہیں جو کسی کو کسی بھی شخص کے بارے میں کسی بھی شخص کے بارے میں یا کام کے بارے میں آزمائش و امتحان کے بعد پتہ چلتا ہے فرماتے کی شالخبیر جانے کے, کے اب کسی انسان کے صفحات کے طور پر بیان کرتے ہیں فرماتے جب کوئی شاذ کسی کے بارے میں جو امتحان لیتے ہیں آزمائش لیتے ہیں جس توش کے بعد اس کو کے بارے میں جو معلومات ہو جاتی ہیں تو وہ شاذ کو بولتے ہیں الخبیر ہے اور حاصل ہوتا ہے جو آزمائش اور امتحان کے بعد پتہ چلتا اور حاصل ہوتا ہے شخص کو حبیر کہیں گے لیکن اللہ اسی سے امتحان و آزمائش سے پاک اور مناظر ہے اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کی حقیقت جاننے کے لیے اس کے کو کو جاننے کے لیے اس کو امتحان میں ڈالنے کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لہٰذا جو کی سو سینتیس مطالب ہے اگر اسے, اسے کسی کے بارے میں جاننا ہو اللہ تعالیٰ کو تو اس کو کسی آزمائش یا امتحان میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو بلکہ اسے ہر چیز کی حقیقت پہلے سے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم حضوری ہے اللہ تعالیٰ کے علم حضوری ہے یعنی کائنات کی ہر شے اس کے سامنے حاضر ہے ہر شے کی تمام صفات اور تمام ذات اس کے تمام اجزا خوبیاں حامیاں سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے اسے کائنات میں کوئی چیز معافی نہیں ہے ہر چیز اس کے سامنے ظاہر و باطن کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے اس کے سامنے کوئی ظاہر و باطن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ظاہر باتین نہیں کوئی مخفی و پوشیدہ کا تصور نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سبھی اس کے لیے ظاہر و اشکار ہیں. یہ ظاہر و باطن اور مخفی و اشکار کا معاملہ ہمارے لیے ہے ہم مخلوق کے لیے ہم انسانوں کے لیے نہ کہ اللہ کے لئے اس کے علمی احاطہ کے بارے میں خود نے فرمایا احاطہ بالکل علمہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے شتاف ہمہ ہم بیکل لیشین علی اسے ہر چیز کا علم ہے البتائیے تو بندہ کی طرف اس کتاب سے لیا ہے نہیں آج تو لہذا میں الحوی ذات جو ہے اللہ تعالی ایسی ذات ہے جسے ہر شے کی حقیقت کا علم ہے اسے کسی کا حقیقت جاننا ہو تو کسی آزمائش میں ڈالنے کے امتحان میں ڈالنے کے اختیار میں ڈالنے کے کوئی ضرورت نہیں چونکہ کائنات پوری کائنات اس کے سامنے حاضر ہے کھلی کتاب کی طرف حاضر ہے یہ ظاہر و باطن اوپر نیچے اندر باہر اصطلاحات ہمارے لے. ہم مخلوق ہیں لئے اس ذات کے لیے نہیں ہے وہ ذات والن پوری کائنات ظاہر باطن ہر لحاظ سے اس کے سامنے حاضر ہے اس کے لیے کوئی چیز جاننا کوئی مشکل نہیں ہے اس کے علم اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہو ثانی راضی فرماتے ہیں. دوسرا دوسری ترسیل وہ ہے وہ ترسیل ہے جسے اشیر عبد الملک تبری نے ایک ذکر کیا ہے. اور ان سے نقل کرتے ہیں اور وہ ہے الخبیر بے معنی محبر الخبیر چونکہ سب بے معنی محبیر بھی آتا ہے خبر دینے والے ایک دفعہ خود باخبر ایک دوسرے کو خبر دینے والا تو سرما فائل محل ہے تو وجہ ہے فائل خبیر فائل اور فائل جو ہے کے معنی کے معنی میں بھی ہے, ہے تو فائل بیمان فائل ہے تو خبیر بے معنی محبل ہے اور یہ استعمال کلام عرب میں بہت ہے جیسے اسمی بیمان مسب سنانے والا کے معنی جاتا ہے سننے والا بھی سنانے والا بھی والا. البدی بیمانی والا. اور نمنا. نمنا اور مال والا. یعنی ایسی ذات کو البدی کہتے ہیں اور اس کو بےمانی مبدی ہے یعنی ابتدا حل کرنے والا بدو نے کسی ماڈل اور نمنا کے پیدا کرنے والا اور بدو کسی مال مٹیریل کی پیدا کرنے والا ایسے ہی انخبیر بیمان محبر ان یہاں پر ان, ان کلام اور اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے کلام مراد ہے ان اللہ کے پھر محبر ہونے سے مراد جو ہے اس کا کلام ہے جو کہ اس نے ہمیں خبر دی ہے اپنے انبیاء کے توسط سے ہاں جی تمام جو ہے ہم سے پہلے کے سابقہ انبیاء کے تمام احوال قوموں کے احوال سے بھی خبر دی تک آنے والی خبر ہر چیز کی حقیقت کا بھی اللہ نے ہمیں خبر دیا اور عالم آخرت کے حاجی جنہ جہنم ہر چیز کے بارے میں خبر دیا اللہ نے خود کے بارے میں اللہ تبر تب بارے میں خبر دیا تو اس سے اللہ کے کلام ہے اللہ محبر ہے اور اس سے محبر ہونے سے مراد اس کا کلام ہے پرانی مجید ہے اور اس کلام کے ذریعے سے اس نے ہمیں ساری چیزوں کا کہ خبر دے دیں لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے مخمیر بھی ہے تھوڑا کہ دو تفسیر ہو گیا اس نے امام بہار الدین نے اس مقدس کی دو تفسیر کیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مزید اس کی تھوڑی سی توجی حات اور ان شاء ہم کل کے دراصل بتائیں گے